لله والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه بِسْمِ اللهِ مِن شُرورِ الْخَوَاصِّ بِسْمِ الَّذِي أَذْهَبَ الْآفَاتِ وَشَفَى كُلَّ دَاءٍ مَّا ونس وسدو لا شری قد و دو مولادم عبطه ورسوله أرخله بالصحب بشير ونبيع صلى تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وحاله وصحبه الجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا تسعوا إلى مكر الله وبرو البير ذلكم خير لكم إن كنتم تعلنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم. مَبِيُ الْكَرِيم إِنَّ اللَّهَ هَوَى مَا لَيْقَتْهُ يُصَلُّونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا موام نیم جو آسا سن منکی یا رو محترم حضرات نہایت ہی مختصر حمد و سب کے بعد اس پتیر نے حضرات کے سامنے قرآن مزید قربان قمیل اٹھائیسواں سورہ جمعہ کے آخری رخو کی پہلی آیت سے مقدسہ تجاوت کرنے کا شرط حاصل کیا قبل اس کے جو تلاوت کیا گیا اس کے تحت کو آرس کیا جا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ وہ اپنے پیار میں ابھی نبی ابھی کریم روح خرچ سلاتی و تسلیم کے سچیوں کو پھیل موچھے حق کرنے کی تو بھی پتا ہم تمام شروکا محفل کو رمضے کریں سب کو سن کر سب کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیل ادا کرنے گھر سے آپ رمدان کی برکتوں کو سما کر مر میں اپنی استحاد کے مطابق رمضان کا پیغام آپ تک پہنچایا کے اور کمالات سن اس میں مزید اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ رب کریم نے اس مہینے میں ہمیں پانچ جمعے عطا کرمائے مزید یہ جمعہ ہمیں اندان میں ملا جی اللہ تعالیٰ کا کرم اور یہ ہم نے اپنی پستوں میں حرض کیا کہ بار بار قیادہ درست نہیں لگتا کہ رمضان میں ایک جنر کا پڑھنا ستر جنے کے برابر سوان جیسا کہ ابن خدمان کی صحیح سے ہم نے حضرت سلمان فارضی ربی علبہ انو کے حدیث سے بیان کیا دعا کیجیے اللہ تباروں و مطالعہ ایسے امدان اور ایسے جمعے ہمیں بار بار عطا کرنا چاہیے ہم نے آج مناسب سمجھا کہ جمعے کی تاریخ اس کی طبیعت اور کچھ خاص کام ایسے ہیں کہ جس میں کرنے کی نبی کریم ہے اصلاح وسلام نے ہمیں تعلیم اور تلبیم کرمائی سب سے پہلے تاریخ کا ترجمہ شادی محام ہوئے ادان والوں جب تمہیں ندا کی جائے جمعے کی جس کا مانا ندا کا جمور علما نے اذان لیا جب جمعے کی اذان تمہارے کان میں پہنچ جائے سو الا بکر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو فص آؤ ٹین بکری فص آؤ دوڑ اللہ کے ذکر کی طرف ٹین بکریم لا یہ دونوں باتیں کیا ہیں پر ماں فساؤں کا مطلب دوڑنا نہیں بلکہ چلنا ارادہ کرنا جمعے کا کیسان جمعے کا انسان اس کو فساؤں سے ثابت کیا گیا جیسا کہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف چلو یہاں ذکر سے مراد جمعے کی نماز کوئی اور نہیں آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ پاکستان ہی میں ایک سب کا اور بے دین ایسا بستا ہے جو علا ذکر اللہ کا مالا صرف اللہ کا ذکر مراد لیتا ہے نماز مراد نہیں لیتا اور وہ اس فر سے وہ ذکری فرقہ ہی کہا جاتا ہے کہ نماز ببا ذکر ہے خان ذکر کرو وہ نماز نہیں سلح اللہ حضور علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تم نماز پڑھو کیسے نماز پڑھو اگر یہ فرماتے دیکھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو تو عدور علیہ السلام جیسی نماز ہم میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتا جو خلو جو دلجائیت حضور کے نماز میں ہے نہیں ہم خداگاروں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے فرما نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو متعین ہو گیا کہ یہاں سکرونا سے مراد کیا ہے نماز ہے اور حضور میں نماز کیسے پڑھی کرا فص ہوں کہ دور دوڑنا کی ہے بلکہ چلنا جیسا کہ ہم صفا مروا کی صحیح اس کو صحیح کہتے ہیں یہ بھی فی ایک ہی چیز ہے تو اس کو صحیح کیوں کہ یہاں دولنا پڑتا مگر یہاں فصع علاقری سے چلنا ہو مثلا ہے اب اس کا ترجمہ خود قرآن مجید کو رفاء حمید کسی کرتے ارشاد بارش آنا ہوگا ماں بنا ماں ہوں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تیسرا بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹی کو لے کر قربان گا رہے تو ان کے بیٹے اسماعیل علی سلام کتنے سے کیا عمر تھی یہ کس کا بیان ہو رہا کام با بدا بمو سایا اسماعیل علیہ السلام کتنے ہو گئے کہ چلنے پھرنے لائق ہو گیا سایہ کمانا میں لگے یہ نہیں ہوگا اتنے سن کو پہنچے کہ چلنے پھرنے کے قریب لگ گئے کلام بتا بمو سایا وہ نہیں کیا تو بیٹے نے اپنے ابا سے میرے بیٹے اتنی آراسنگ منان میں نے دیکھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان بہو کا پلور مالا پڑا کہ بویا میں سال بالا یا پتی فل تو بیٹے نے اپنے ابا سے کہا کہ بیوے ابا اس سال کر گزری ماں تو مر جس کا انمر جس کا حکم اللہ نے کو دیا را میرا ماں جی دونوں آپ میرے گلے پر چھری چلائی اور دیکھی کہ مجھے آپ صحابروں میں سے یہ یا متا کاما سا سایہ کا مانا کیا ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے کے غائب ہو گئے کا مانا کیا ہوا یا الدین جمع سے پس ادا بکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف چلو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور سعید و فروغ چھو ہوا یہ کہ اس زمانے میں نماز و بدتریج آئی مختلف احکامات تھے کبھی نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت بھی تھی جمعے کے دن اس دن مسجد نبودی کے ارد گرد ایک جمعہ بازار لگا کرتا لوگ نماز میں کھڑے ہوتے مناسب وقت میں نمازی کے اندر چلے جاتے کوئی سودا وغیرہ لا کر پھر نماز میں آ جا تو پتا بازار ہوئی خرید وو گال کم خرید یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو علما فرماتے ہیں آگے کچھ نیا ہوتی ہے بس میں یہ نہیں کہ بدلون بڑی خرید و علما کا مختلف فون یہ ہے کہ جی کی اذان ہو جائے تمام تیارت حلام کلام ہے بیچنے والا گناکار ہوگا یا نہیں یا پھر خریدنے والا گناگار ہوگا کئی یہ ہے کہ بیچنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور خریدنے والا بھی گناہ گار ہوگا وہ غرون بھائی خریدو کرو چھو ڈالے تم خیروں گم تم کال ہو یہ تمہاری حق میں بہتر ہے اگر تم جانو اب آئیے کہ ہم نے آئی سے وضاحت کرنے کے بعد آئیے یہ جمعہ معرض وجود نے کیسے آیا اس طریقے سے آیا اپنی کاغذی یہ تھا کہ یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کیا عیسائیوں نے اتوار کا دن پسند کیا اور ان مخصوص دنوں میں وہ جمع ہو کر اپنے کلیسا اپنے گرجا میں وہ عبادت کیا کرتے جب اسلام آیا کہ اسلام آنے پر یہ بات اب ضروری ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے جس میں وہ عبادت کرے ہاں لیکن اس عبادت میں وہ تین ہفتے کا نہیں ہونا چاہیے مرنا یہودیوں سے مماثلت اور برابر کی ہو جائے وہ دن اتوار کا نہیں ہونا چاہیے مدنا کی عیسائیوں سے مماثلت ہو جائے اب وہ دن کیا ہونا چاہیے اب اس کی تاریخ ملاحدہ فرمائی موتبر تفاصیل اور تاریخ میں یہ ہے کہ ابھی کئی مسلمانی سسلم مکہ مکرمہ میں آپ نے حضرت مس اتنے عمر اس وقت جماعت صحابہ میں یہ بڑے فہین بڑے اپن بڑی حکمت اور دانائی بات اور بہت ہی شاندار مبہص تھے اولو علیم نے ان کو مکم مکمہ سے مدینہ منورہ روانہ کیے ایک بات ذہن میں یہ بھی تھی کہ یہ مدین منورہ جا کر راہ ہموار کرے کہ آئندہ اسلامی حکومت میں بننے والی لوگوں کو تکلیف کرے لوگوں کو دین کی تعلیم دے حضرت مفت کتنے اوپر منورہ پہنچ گئے وہاں لوگوں کو اپنی جانی مفظ کیا ایک عرصے تک رہی یہاں تک کہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کا خطفہ ذرا وسیع ہونے لگ گیا تو یہ بات ان کی ایمان ان کی عقل ذہن اور خاصت میں اس بات کی خبر رہنمائی کی ابھی قرآن کا حکم نہیں آیا یہاں تکبیل کے نبی علیہ السلام کا بھی کوئی حکم انہیں بھی نہیں پہنچا کے جمعہ منعقد کرتا انہوں نے مدین منورا میں جمعہ منعقد کرنے کی راہ ہموار کی اس جمل کو زمان جہالیت میں یوم اروبا کہا جاتا جمعہ تو اسلام میں ہوا یعنی ہفتے سے پہلے کا جو دن ہے اس کے دن اروبا کہا تھا اس کو اروبا کہا جاتا پانچ تاریخوں دن میں یہ بھی ملتا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولاسط سے پانچ سو سال پہلے تقریباً پونے چھ سو سال پہلے پانچ سو ساٹھ سال پہلے, سال پہلے. سا سال پہلے حضور علیہ السلام کے میں ایک نام ملتا حضرت کا کی بنے لوئی وہ کیا کرتے کہ وہ جمعے کے دن جمع کرتے ہیں یعنی جمعے سے مراد اس زمانے پہ میں یوم اروب اور آپ سن کر حیران ہوں گے باندھے ہم اس لیے استعمال بھی کریں گے کہ یہ بات یوں ہی نہیں کہی گئی بلکہ ہم اس کا پختہ استعمال کریں وہ لوگوں کو جمع کرتے کوشش کو جمع کرتے اور جمع کرنے میں ان کو واس کرتے تقریر کرتے وہ تقریر کیا کرتے بنواتے چونکہ یہ سردار ہے ازور کے اباؤ انداز کا شمار ہوتا ہے پانچ سو سات سال پہلے کی بات لوگوں کو سہنی طور پر آمادہ کرتے گئے لوگوں ایک آخری رسول کا یہاں جذبہ گری ہونے والی ہے یشریف اس زمانے میں یشریف کہا جاتا تھا مدینے مناورا اور تم لوگ اپنے زمانے میں پاؤ خبردار ان کی کتاب کرنا ہر گرف ان کی روانی مت کرنا اور ان کی کتاب اور فرما برداری کرنا اور وہ ان پیدا ہونے والے ہر جمعے کو وہ اجتماع کرتے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کے بعد والے بھی اجتماع کیا کرتے اور اردو علی صلاح و کی تعریف اور توسیع بیان کرتے بہت ممکن کہ کسی کے ذہن میں یہ وسفا تھا کہا حضور کی بنا اور آپ کہاں بات کر رہے پانچ سات سال پہلے کیا اس زمانے کے حضور کی آمد کا پہن تذکرہ تھا سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے علماء نے لکھا کہ ہر نبی نے اپنے دور میں حضور کی تبدیل کی اللہ کا ایک نبی آخری آنے والا ہے اور ضرور تم ان پر ایمان لانا اگر انہیں تم پاؤ پلیجیز کا سدور خود قرآن بنی ہمیں کہ ہر نبی کو یہ پتا کہ حضور آنے والے ہر نبی اپنے دور میں ادور سلاخ والسلام کی تبلیغ کرتا اب نہ قرآن قرآن زیادہ وَحَبَتُمْ اسُنِ آلُو رَبِّ کو بنانے سے پہلے نہ جان نہ صورت کوئی شعر نہ لانے اجلاس بلایا کوئی طالب علم کو سکتا مولانا کوئی تاریخ علم تو بتائیے کہ جب اللہ نے اجلاس بلایا کہ جس میں اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ دیا ہے सारी नदियों से तस्करा किया तो कुछ तो साल होंगे देखिए साल कब बनते है हफ्ता बनता है दिनों से महीना बनता है हफ्ते ऐसी साल बनता महीने से और महीना और साल बनता चुलू और गुरूप से मुझे बताइए ना उस वक्त जान था न सूरज था तो तारीफ कौन सी हो क्या तारीख का तारीख बताएंगे आप نہ اس زمانے میں شگر ہے نہ بر نہ کرم نہ جم سو امر نہ چالو غور نہ سباخ نہ زمین و سر کچھ نہیں اصل میں فی بلایا سارے نبیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا وہی سفتوں میں کافر نبی لینا ان سے لی کیا ہے آ گئی تو تم میری کتابیں حکمتیں میں تمہیں جس وقت کتاب اور حکمت سے عطا کروں سم جا یہ رسول کی تدویز اس کا علماء نے کیا عقم رسول تو تمہارے بعد میرا ایک نہایت ہی مکرم اور رسول تمہارے پاس تشریف بنائے گا مصب بالکم لیبا وہ کیا کرے گا سب سے پہلے تو وہ اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس تمہاری نبوت کی تمہاری کتابوں کی وہ تصدیق کرے گا مسلم ماہ میں نمنا بھی البتہ تم ضرور بضرور اس پر ایمان ڈالنا اور اس کی مدد کرتا فرض تم کیا تم نے اس بات کا اشہار کر لیا وہ اخذ اللہ کہ کیا تم نے میرے بھاری ذمہ اٹھا لیا سارے نبیوں نے کہا کہ کی اللہ تبارت کا وطالم ہم نے اعتراض کیا اب نہیں فرمایا بادام فسند تم نے بے اقرار کیا تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ آدم علیہ سلام نو علیہ السلام کے گواہ بن جائیں نو علیہ السلام آدم علیہ السلام کے گواہ بن جائیں اللہ حادم ہر نبی ایک دوسرے پر گواہ بن جائے وہ انم آپ کو منا شاہدی تم آپس میں گواہ بن جاؤ اور میں بھی گواہوں سے ہوں میں بھی گواہوں और इतनी बात नहीं फिर से वादा सुनो हमन अमन जाता इसके करार करने के बाद अगर कोई अपने के करार से फिर गया तो उन्होंफा से हो फिर समझ नहीं गया कि वो मेरा हुक्म न मानने वालों में से होगा इस आयिस की तफसराम बुलाएंगा फरमान कई मुफसरीन ने इसका माना देखते यही बयान दिया کہ اس تحس کے ساتھ ہر نبی اپنے دور میں پیارے مصطفیٰ کا چرچا کرتا ہے لوگ وہاں کا ہو جاؤ ہمارے بات ایک اللہ سباروں کا مطالعہ کہ نبی آنے کا ہر نبی حضور کے تبلیغ کرتا رہا تو ہم حضرت شراب کی بنی نوئی ایسا کہ ہم نے تعریف سے بتایا حضور کی ملازت کے پانچ سو ساٹھ سال پہلے تبلیغ کر گئے یومِ علوگا جمعے کے موقع پر کہ وہ الزہ تبارت کا مطالعہ پہ نبی آنے والے ہیں جن اپنے سہن کو تیار رکھنا گزر گیا اور حضور جدر ہو گئے حضرت مصب عید میں ادیر مدین منورا پہنچ گئے حضور کے شاخ تک لوگ ان کے ہاتھ پر حضور کی بی مسلمان ہو گئے ان میں ایک شاد جن کا نام تھا رسب اتنے زوراں یہ بھی بہت بڑے آدمی ان دونوں نے مل کر کے کہا کہ ہمیں ایک دن منانا چاہیے اور وہ جمعے کا دن ہونا چاہیے اب تک اتوار ہر سب سے پہلے مدین مناوران جمعہ منعقد کرنے کے مغرب سے حضرت مصب اتنے عمر اور جمعے کے دن تقریر اور خطبہ کرنے والے سے حضرت آسم اتنے زرا انہوں نے مطما پڑا انہوں نے تقریر کی اور اس طریقے سے انہوں نے اپنا جمعہ شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں کا کوئی اشتہار ہو جائے ابھی حضور مکہ مدینہ منورہ نہیں آئے لیجیے اب جمعہ تو ہونے لگا اب تو کم آیا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کوچ کر جائیں وقت نہیں اس میں بھی بڑی تفصیل حضور علیہ تو سلام علیہ کے احتمام انسلام کر لیا اور اس کے بعد امانتیں حضرت علی علیمانوں کے سپرد کر دیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ امانت لے کر کے بھاگ جاؤں امانت کا بڑا خیال رکھتے تھے حضور علیہ سلام, <سلام>, <سلام>, <سلام>, <سلام> کے کرتے حدیث کرتے جب بھی حضور باس کرتے تو امانت کا ضرور ذکر کیا کرتے جو یہ بات آپ دین مرتبہ کروا لا کی امانت لا جانا جملہ امانتانا لا ایمانا زملہ امانتانا آجا ہو جاؤ کہ جس پانچویں میں امانت کا پاس نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے مسلمان امانت دار ہوتا ضمانت حضرت علی کے سفر کی اپنے دسکر پر لکھایا چاروں طرف سے کفار مشری جین گھیرا ڈالے ہوئے کہ حضور باہر نکلے تو حضور علیہ اللہت والسلام کی زندگی ختم کر دیں اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھ دیں اللہ تبارک رب سعالم نے حضور علیہ السلام کے قتل کرنے پر اس دنیا میں کسی کو بھی قاطر نہیں کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کو قتل کرے کیوں اس کا ارشاد نور ہی وہ نور کو پورا کرے گا کوئی شخص حضور کو قتل نہیں کر سکتا اب وہ شرارت تو وہ کرتے لیکن اللہ کا حکم اللہ حضور جب نکلے سور یاسین تلاوت کرتے ہوئے تشریف لے گئے کفار مشرقی دیکھ رہے ہیں اور حضور کے سہن پر کے جملہ و جانتا پڑا سارے اندے ہو کر دیکھ ہی نہیں پایا چلے گا لمبا قصہ ہے سارے سور میں چلے گا سارے سور تک لوگ کر کے پلو وہاں بھی نظر نہیں آیا پتا ایک جملہ کیے بدن پر کپڑے ہیں جسم اور جسمانی لوگوں کو نظر نہیں آئے یہ بڑی عجیب بات لگتی اور بعض روایتوں کو دیکھیں کہ تمہارے شور میں وہ جھانک کر دیکھ رہے ایک روایت کے مطابق مگر اخبار میں بھی نظر نہیں آ رہا کیوں نظر نہیں آئے مجھے مولوی سے پوچھیں تو آپ کو صرف اتنی تسلی دے گا میاں اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی یہ حضور کا موجودہ تھا یہ حضور کا کمال تھا یہ باجود جسم اور جسمانیت کے حضور نظر نہیں آئے حقیقت میں نظر کیوں نہیں آئے یہ اصل نقطہ آنا اضرتی مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا نظر نہیں آیا ہر سے نکلتے ہوئے نظر نہیں آئے بچے اس کی یہ ہے کہ جان ہے جان کیا نظر آئے ارے کیوں ہدو گردار پھر پہ حضور تو انسان کی جان وہ تو کائنات کی جان وہ تو ایمان کی جان وہ کچھ نفا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان وہ تو ہماری جان وہ تو ایمان کی بھی جان ہے فرماتے اللہ کی سرتاب جان انسان, انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان نہیں ہے وہ تو کائنات کی جان کہ جان آدمی کے بہت قریب ہوتی ہے بجے افراد اس لیے نظر نہیں آتی وہ کائنات کی جانب وہ نظر نہیں آیا اور تشریف لے کر آئیے مختصر قصہ اس زمانے کا جو یہ تھا کہ آپ مکہ مکرمہ سے چلے تو راستے جو پہلے کے بنے اس راستے میں یشریف میں داخل ہونے سے پہلے کی بستی آتی تھی جس کا نام تھا پوا आपने वहांगल भुज जुमला चार दिन वहां कयाम किया अभी मदीने ने मुनोम नहीं गए यशरीफ नहीं गए कि अपने कदम मुबारक से यशरीफ को तयवा बना अभी है अभी यशरीफ नहीं गए वहां चार दिन आपने क्या किया आराम करते रहे बहुत थकन थी चार दिन पैदल चलते रहे बल्ला बला नहीं हरीदा ने क्या جان کہ ساتھ ہی مدین شریف میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد ہے جس کو کہتے ہیں مسجد خبا اور یہ وہ مسجد ہے کہ قرآن فرماتا اس مسجد کا تو سنگ بنیادی تفر اور پہلداری پر رکھا گیا اور حدیث شریف میں ہے کہ مسجد خبا میں کوئی شخص ایک نماز پڑھے تو کی ایک نماز پڑھنے کا سواب ایک امراط کے برابر کئی نماز پڑھنے آپ جا کر اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہمارے علماء اور مشائل اللہ بہتر جانے وہ اس خوبیوں کو جانتے ہفتے کے دن مدین سے پیدل مسجد خوبا جاتے اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ جاتے یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی مشائل کا ایک معمول رہا ایک نماز کا پڑھنا ایک عمرے کے برابر سوال ہم سوچتے رہے کہ یہاں کی ایک عمرے کا سوال کیوں ہے سہج یہ گیا شاید یہاں کا فرق بہت اچھا ہوگا جس کی وجہ سے ایک نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر یا یہ کہ اس کے سکون بہت اچھے ہوں گے اس ایک عمرے کا سواب یا اس کی چھت بہت اچھی ہوگی اس ایک عمر کا سوال آپ سارے اپنی کھوڑے دوڑائی اور آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہاں ایک عمرے کا ثواب اس لیے ہوا کہ صرف اس کی سنگ بنیاد میں پیارے مستعفی کا ہاتھ لگ گیا وہ ایسی عمارت ہوگی کہ گارا میں حضور ملا رہے مٹی اور پتھر میں حضور لگا کر کے دیواروں کو رچائیں اور دیواروں کو بلند کر لیں آج وہ عمارت تو نہیں جب بادشاہ اپنے اپنے دور پہ انہوں نے کی عمارتوں کو بدل دیا آخری کی عمارت شام بارت کی بہت شاندار مسجد بن گئی مگر اس تمام کے باوجود ایک مرتبہ حضور نے سنگی بنیاد رکھ دیا اب خیامت تک اس نے ایک نماز پڑھنے کا سوال ایک عمری کے برابر فرار پایا اب ازور بارشی کے آتیش میں بھی جمعے کے دن وہاں سے نکلے جب حضور جمے کے دن وہاں سے نکلے مدی نے منوڑا مسجد خوبا آج کل راستے بہت آسان ہو کر بیچ میں ایک بستی تھی بنی ساری ح دوپہر میں وہاں پہنچے نوازور کا وقت تھا اور جمل کا دن تھا تو حضور علیہ السلام نے دنیا کا اور اپنی زندگی کا سب سے پہلا جمعہ بنی سالم کے اس آبادی میں بڑھایا اور جہاں آپ نے جمعہ پڑھایا سماج قدیم نے وہاں ایک چھوٹی سی مزید یادگار تعمیر کر دی ترکی اس مسئلے میں پڑے بیانت دار بار پٹی سننے انہوں نے بہت شاندار مسجد تعمیر کی اور مسجد کا نام ہی مسجد جمع رکھا اس لیے کہ تعمیر کا پہلا جمعہ حضور نے یہاں پڑھایا اس لیے مسجد کا نام جمعہ دیا گیا اور اس کے بعد حکومتیں آتی رہی بدلتی رہی نشے و تب کو دیکھیے تو اس وقت بھی وہاں بہت آنیشان مسجد اسی جگہ اور اس مسجد کا نام مسجد جمع رکھ دیا گیا ازور کی مدین شریف میں آئی والے آنے والے کی بوئی قصہ جو علم مینار میں بیان کرتے لوگ مدین شریف سے نکل کر مزافات جہاں سے آفلے آتے روزانہ آڈے ہوتے حضور کا انتظار کرتے سور غروب ہوتا تو اپنے اپنے گھر چلے آتے آج حضور علیہ السلام نے جمعہ پڑھایا اور مدین مونا وار میں اپنے مبارک کا رکھے تاکہ جشریف کو تعینات جو شاندار حدور استربال مدینہ میں ہوا ہے تو اللہ کو اکبر باز کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا کہ چھوٹی چھوٹی سی بچیاں نقبہ پڑ رہی تھیں اور بڑے اہتمام انسان سے حضور کریاں حضور ادھر آئیے ایسے کوئی موضوع مہمان حضور ہمارے یہاں شربت حضور ادھر آ جائیے ایک منٹ کے لیے میرے رب نے میری اونٹنی کو حکم کر دیا اس سے امر مل گیا یہ جہاں ٹھہرے کی میں اس کا مہمان حضرت ابو ایوب انساری میری معلومات کے مطابق اس زمانے میں مدین مربرہ کے نکھای سے غریب ترین آدمی ان کے خام و خیال میں یہ بات نہیں کہ دونوں عام کا دونوں ان کا مہمان بنے گئے حضرت ابو الوب انصاری کے مکان پر ٹھہر گئی حضورا ابو ابو الیوب ادساری کے مہمان بنے گے اللہ ان کی تو عید ہو گئی اور یہ ان کا مکان کہاں تھا آج جہاں مسجد نبی کا مہران ہے اس مہران کے بالکل سامنے ان کا مکان تھا جہاں حضور علیہ السلام ان کے مہمان بنے حضرت ابو ایوب ادساری ایک لمحہ سستا ہے کہ ابو ایوب انصاری کی برادری کون سے تھی وہ لوگ تھے جو کئی سو برس سے مدینی منوبنات رہ کر کے حضور کا انتظار کر رہے کہا جاتا کہ انہی اولاد میں سے حضرت ابو ایم انسانی تھے کہ یوں جمعہ مہاراض وجود میں آیا اب آئیے وقت بھی ہے جمعہ اس طریقے سے اسپیڈ ہوا اس طریقے سے قائم ہوا یہ جمعے کی تاریخ ہمیں وہ دن اللہ کے رسول نے دے دیا کہ جس میں ان اکٹھا ہو کر عبادت کرے اس کو جمعہ کس لیے کہا گیا کہ ہماری ایمان کی ایک اول کے مطابق پوری ایک بستی میں ایک جمعہ ہونا چاہیے لیکن شہر بڑھ گئے پوری کراچی میں ایک جمعہ ہو تو کیا حال ہماری جماعت کئی جمعے ہوتے تو اس جمعے لوگوں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی اس لیے کئی جگہ اگر جمعہ ہوں تو یہ بھی ہمارے ایمان کے نزدیک جائے کہ ہاتھ جمعہ پڑھنے سے منع کیا جہاں کوئی حاکم ہو کسی پر ظلم ہو تو اس کے ظلم کا بدلا دلائے وغیرہ یہ اس کی کئی شرائط کر رہے کہ جمعہ منعقد کرنے میں کوئی حال نہیں جب جمعہ منعفد ہو تو جمعہ کے فضائل سنیے گا ایون ایک کثیر نے اس کی تفصیل میں یہ کہا کہ کوئی شخص اچھی کبھی اردو کرے مسبات کرے خوشبو لگائے اور قریب ایسا ہو تو پیدل آئے پہلے وقت میں آئے امام کے قریب بیٹھے اور ایک روایت میں بھی ہے کہ لوگوں کو ازلیت نہیں پہنچا رہی. لوگوں کو اذیت کیسے پہنچائے کیا جہاں آدمی لڑنے کے لیے آتا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو اذیت نہ پہنچائے تو کیا آدمی مسجد میں لڑنے کے لیے آ جائے لڑنے کے لیے کیا اذریت ان دیکھا اثریت یہ ہے کہ آئے آخری میں اور سب کے کردے پھنگان کر کے شوق ہو آگے آنے کا لوگوں کو آگے نماز پڑھنے کا زیادہ شوق ہے آئیں گے بہت آخری ہے اور آئیں گے اور لوگوں کو اپنی سیٹ ریزرو کرنے کا بھی بڑا شوق کہ پہلے سے کہتے کہ بھی یہاں نماز پڑھیں علماء اس کو مکرو لکھا وجہ سنیے کہ ایمان تازہ ہو جائے وجہ کیا لکھی جہاں جگہ ملے پڑھ لو یہاں مل جائے یہاں پڑھو وہاں ملے وہاں پڑھو وہاں ملے ادھر پڑھو وہاں ملے ادھر پڑھو اس لیے پڑھو کہ جہاں جہاں نماز پڑھو گے غلط قیام اپنی یہ جگہ تمہارے ایمان کی گواہی دے گی تمہاری نماز کی گواہی دے گی اس لیے مسجد میں جگہ مختص کرنا اس کو غلام نے مکرو لکھا ہے جہاں جگہ مجھے پڑھو گے ہر جگہ تمہاری گویا نماز کی اور تمہارے سجدوں کی گواہی دینے لگ جائے اس لیے جہاں ملے وہاں پڑھ لیا کرو نماز اور نماز ایسی کہ بادشاہ کوئی آن جہاں جگہ ملے وہی پہنچا جائے جیسا کہا۔ ایک ہی سب سے کھڑے رک محمود آیا۔ نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز نماز میں کسی کی داری میں نے کہیں قصے میں بڑا کہ شاہ جہاں اپنے دور میں اس کی جو کلی کی مسجد وہاں اس کو امام کے ضرورت پڑ گئی کئی امام آئے سب پرائز دیتے رہ گئے سب گئے آ رہے بڑے بڑے امام ایک امام صاحب آئے ٹائم ہو گیا جو زمانے میں وقت تھا ایمان صاحب نے نماز پڑی کی تھی مثبین نے کہا بھائی شاہ شاہجہاں صاحب بادشاہ سلامت آئیں گی تو آپ کی نماز پسند کریں گے نا اپائنٹمنٹ لیٹر تو اُنہیں کو دینا انتخاب ان کا کرنا اور نہماز کوئی بادشاہ کے باپ کی نماز وقت ہو گیا کھڑو جاؤ سب جماعت کڑی کرو بولیاں اس زمانے کا روب ہوتا تھا آج کل کی طرح تھوڑی معاملہ تو کوئی باتیں نہیں مانگتا جماعت کڑی ہو گئی آخری میں آیا جمع بادشاہ سلامت شاہجہاں مصاہدین جو ادھر ادھر کے ہوتے ہیں وہ کوئی شراتے بادشاہوں کے ممکن بنے شاہ کا مصاحب پھر کی طرح تھا مگر ہمارے شہر نے خالی کیا اور کیا تو مصاہدین نے کہا کہ نے تو غلط کر دیا کہ ہم نے کہا کہ ابھی بادشاہ سلامت نہیں آدشاہ کے باپ کی ہو گیا ہو انہوں نے کا کرنا چاہیے تو جہاں ملے وہی نماز پڑھ اور وہ جگہ تمہاری ایمان کی گواہیں تمہارے شہدوں کے ابھی گانے گرام نکلنی تھی میں کیا کر رہا کہ اذیت نہ دے اور آپ پہ ہیں بطور خاص کم کرتا لوگ آتے ہیں لوگوں کے کمبھے سلام کسی کو کہتا ہوں تو اس کو برا بھی لگتا حدیث شریف پہلے ہے کہ جمعے کے دن جو لوگوں کے کندھے سلام کر کے آئے چندم میں والے کا اسے پل بنایا جائے اور کہا جائے گا تو لوگوں کے کم سے سلام کا تھا آج لوگ تجھے سلام کر کے جائیں گے اور اس طریقے سے آج بھی آپ نماز بولیں گے تو آج ہاں، بھی ہاں دیکھیں گے نے ہی دیکھے گے کچھ لوگ کندے پلان کے جو آئیں گے اور جان اس لیے ہمیں بازی نہیں شریعت کا مگر تازی اس نے یہ ہے جہنم میں چلنے والے کا پل بنایا تھا اتنے کثیر سنوں نے اربان کی حدیث نقل کی کہ ایسی کوئی نماز پڑھے تو ایک قدم کے بدلے ایک سال کی نمازوں کا سوال ایک قدم کے بدلے ایک سال کے روز ایسا سوال جو ایسی نماز پڑھے جمعے کی کہ بہت اہتمام انسرام کے ساتھ تھا۔ ایک اور حدیث بنے کسی نے یہ سیکھی کہ جو اچھی کرے وضو دو کرے نماز کے لیے آئے ایمان کے قریب بیٹھے اچھی نماز پڑھے کسی وزیز نہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اس کے تمام گناہوں کا بھی ہو جائے تمام گناہ اس کے مات ہو جائے ایک حدیث شریف میں کہ جو پہلے آن وہ ایسے جیسے اللہ کے راستے میں اون کا سستا کیا جو دوسرے نمبر پر آن تو اس نے گویا اللہ کے راستے میں گائے زبان کی تیسرے نمبر پر آن تو گویا بکڑا زبان کیا چوتھے نمبر پر آئے تو گویا مرغا اس نے انڈا کے راستے میں دیا اس کے بعد جو آن یہ سمجھو اس نے انڈا انڈا سواروں کا مطالعہ سَستا کیا بتدی اب یہ سباب کم ہوتا جائے گا میں ایک کرتا ہوں آپ میں نے بڑی میں بھی کیا جمعے کا ایک وقت مقرر نماز کا ایک وقت مقرر یہ جمعہ ہر الز جمع الوا کا مانا یہ ختم اب الدا ہو گیا جمعہ اب نہیں آئے گا صرف یہ نماز یہ رمضان کا جمع الوا آئندہ بھی جمعہ آئے گا سوچنے کا آباد دیکھیے کوئی اکیات میں آتا ہے کوئی پہلے اٹھک میں آتا ہے یہ بتا دوں میں بعض علماء کے نزدیک بعض کوئی میں آئے تو جمعہ گیا بازوں نے کہا ایک رقد اگر چلی گئی تو جمعہ چلا گیا یہ تو دعا دیجیے کہ ماں اعظم ابو ہنی سعودی اللہوں کو بڑی سے مسئلہ لکھتا کہ کوئی آدمی شامل ہو جائے تو اسے جمعہ مل جائے گا ہم اور آپ کو یہاں بیٹھے سب لوگ یہاں موجود ہیں ذرا باغ میں دیکھیے جب ہم سلام پھیریں گے السلام علیکم رحمۃ اللہ کئی سفر آپ نظر آئیں گی پچھلے کھڑے ہو کر کوئی پہلی رقت میں آیا ہوگا کوئی اکثرات میں آیا ہوگا یہ ہے ہماری یہاں چنے کی مدد حضور علیہ السلام نے برسرے میں برقرم آئی جماعت سہارا جمع کو چھوڑ دے بھر جو ہے وہ خوف کرو ہر یہ جمعہ چھوڑو جو آدمی تین جمع مسلسل چھوڑ دے تو ربی کریم اس کے دل پر موڑ لگا دیتا جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ کیا مطلب موہر لگا دیتا وہ لم اگر چیز کی توجہ تھی وہ یہ تھی کہ جمعے کو ہلکا جانے چھوڑو کیا جمعے کی دماغ پڑھنی آج نہیں پڑی تو کیا ہوگا اگر اس نے جمعے کو ہلکا جانا تو اس کے دل پر موڑ لگ جائے گی اور اس میں آواز کیا ہے بہت ہی بہترین لباس خوشبو لگائیے جھوس میں جنابت کی طرح کے اہتمام کے ساتھ غسل کریں گھر قریب ہو تو پیدل آئیں کسی کو تکلیف نہ دیں امام کے قریب بیٹھے خطبے کو کان لگا کر کے سنے اور دوران خطبہ کوئی گڑبڑ کرے تو ہمارے مذہب میں یہ بھی نہیں ہو گیا خاموش ہو جاؤ کر یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہاں امام معروف کر سکتا امام دوران خطبہ بھی ہو سکتا کوئی آج میں غلط کام کرے امام کو حق ہے عوام کسی کو منع بھی نہیں کر سکتی کتنا پارٹی اتنے سکوٹ میں رہو ہمارے یہاں حضور کے نام پر انگوٹھا چوننا مستقبل ہم بتا بھی چکے کہ حضور فرما سے جو ہمارے نام کو چنے ہم قیامت لوگ سے شدید ہوں گے مگر فتح و میں جب قرآن وجید کی تلامت میں آ رہا ماں محمد البا محادن درری جانے تم بنا کے رسول اللہ و خاص طریقی تو تلاوت ہو لی ہم بوٹے نہیں چونے جائیں کیوں نہیں چائے جی قرآن سنی ولی راہ قور میں ان جب سے قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر خاموش के پاتے تو किए میں کیے گا تو नहीं میں نہیں چوم سکتے آپ ہاں. اور جمعے کی भी میں بھی انگوٹھے چومنے کو بنا گیا بالکل ساتھ رہو جیسے نماز میں آپ ہاں اقامت میں دوسری اذانوں میں آپ ہاں حضور کا نام سنے حضور کی شفا جو ہے حضور فرما سے میں اس کا شکیح بنوں گا لیکن اقامت نماز جمعے کی آزاد میں بالکل شاید رہیے کوئی ادھر ادھر نہیں آرام سے को हम ہم دیکھتے ہیں کوئی یو कोई ऐसे बैठा کوئی ایسے بیٹھا ہوا کوئی ایسے لیتا ہوا का یہ خطبے کا ادب ہے کیا کسی قدم آیا کسی ہوٹل میں بیٹھے کو ہم نے عرض کیا حضور کا ذکر ہو رہا اللہ کا ذکر ہو رہا اور شاعر نے کہا ذکر ابھی کم نہیں وزلے حبیب سے جب حضور کی حبیز بیان ہو حضور کا تذکرہ ہو تو के کے ساتھ بیٹھو ایسا کہ حضور کی زیارت کر بیٹھو. یا حضور کی زیارت زارت کرس طریقے سے ادب سے بیٹھو جمعے میں باہر ممالک نے پتہ ہمارے یہاں کے لوگ بڑے ادب جمعے کے دن بھی پیر پھیلا کر کے بیٹھے مولانا وہ آئینہ دکھاتے اس طریقے سے یہ تو اردو علی اللہ کی سنت کے خلاف کوئی مسلمان کسی مسلمان کے طرف پیر پھیلا کرتا بیٹھ جی انسانگی کے شرف کے خلاف اگر حضور علیہ السلام کے کی تعلیمات کا مطالبہ کیا گیا وہ ادب کے ساتھ سوزونی تب یہ سزائے اور سنگیے فرمائیے بزر بھائی خرید و فروخت بند کر دو اب نے تفریح نے تفریح کے آخری میں لکھا کوئی آدمی جمعے کی تازی جمعے بھی اپنے کاروبار کو بند کر دے ابھی بھی آپ دیکھیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں سامنے کی ساری دکانیں کھلی ہوں گی یہ کیا کرتے اس نہ کچھ انہوں نے ہیٹا نکالا دو بھائی ہیں یہ بھائی پہلے جما پڑھنے کے ان چلا جائے گا وہ آ کر دکان پہ بیٹھے تو دوسرا بھائی جائے گا یہ ہیلے نکالے جیسے اللہ نے منع کیا تھا کہ شکار مت کرنا تو کیا کرتے ہو ایک دن پہلے ہاؤس کھود کر کے مچھلیوں کو پہلے سے پکڑ لیتے اور اس کے بعد دوسرے دن ان کو پکڑتے کہتے شکار تھوڑی کر رہے یہ تو مچھلی پہلے سے ہم دے ہاؤس میں اپنے یہ ہیلے چھوڑ دو یہ پہانے بازی نماز سارا بزنس بند کرو اور سنو سرکار کے دوران فرما کہ سبق کا فور یہ ہے کہ جو جمع کی تعظیم میں اپنے کاروبار کو بند کر دے اور جمعے کے بعد کاروبار کھولی تو اللہ کماروں کا برطانو سے ستر دردی برن اس کی تجارت میں جو جنام پتہ ہے جناب وہ کرتا پتا فرمایا सत्तर दर्जे ज्यादा बरकत होगी जो जुमेर के दिन अपने कारोबार को बंग रखे और पूछा उदूर जुमे के दिन एक मिनट आज आई जुमा इसका कर्मदान का इजाजत दीजिए उदूर जुमेर के दिन क्या काम किया जाए एक तो जुम्मन पढ़ा जाए ये सारे काम हो पर मैं जुमेर में कसर पर से जरूर पढ़ा जाऊ जुमेर में कसरत इसलिए की मुझ पर पेश होता صاحبہ اب تو ہم دروت پڑ رہے ہیں. دین تو پتہ نہیں جائے گا یا یار سا جب آپ انتقال کر جائیں جب آپ مٹی میں چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا فرما سنو اس وقت بھی تم مجھ پر درود پڑو مجھ پر پیش کیا جائے اس لیے کہ ربی کریم نے انبیاء کے اجسام کو زمین پر آرام کر دیا کہ انبیاء کے اجسام کو زمین نہیں کھائے گی میں خبر میں بھی تمہارے درود و سلام کو سنتا ہوں ہوگا فرما کہ درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا صاحب دلال خیرہ شریف نے کمال حدیث نقل کر دی اللہ ان کو جزائر ہے ان کی قبر کو رحمت و ردوان سے پر پوری دلائل خیرہ دلو شریف کی کتاب تمام صنعتوں کے ساتھ فرما درود بھیجو بٹ پر پیش کیا جائے تمہارا اور تمہارے باپ کا نام پیش کیا جائے گا سنو جو اہل محبت ہیں ان کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا مجھ سے محبت کرنے والوں کا درود نہیں پیش کرتے میں تو مجھ سے محبت کرنے والوں کا درود اپنے کانوں سے سنتا اور بغل طرح کوئی گفتگو کو مجھ سے سنبھالے وہ چہلنج بنا رہا بھائی اس زمانے میں اہل محبت کا ترجمہ اہل سنت ہے تو یہی اہل محبت ہے اور اہل محبت کا درود وہ علور علی سلام اپنے کانوں سے سنتے اور بتا سنو اس میں ایک کام اور ہے جو میں جمع یہ اس میں اللہ نے ایک ساتھ ایسی رکھی ہے کہ جس میں بندوں کی دعا قبول ہوتی وہ ساتھ کیا ہے بھائی جمعے میں دعا اٹھا کر, کر دعا کرنا منع ہے جمعے میں آیت میں درو شریف کی آیت پڑھی جائے تو درو دلی پڑھا جائے دل میں پڑا جائے تو دعا کیسے کریں اور دعا کا وقت کیا ہے فرما جب امام متبے کے لیے نمبر پر بیٹھ جائے وہ سانپ شروع ہو جائے وہ وقت شروع وہ کب تک رہتا جب تک امام دوسری طرف ایک طرف سلام نہ کرے السلام علیکم رحمت اللہ اس وقت تک یہ سانس موجود ہوتی ہے کہ جس میں جو دعا کی جا اللہ قبول فرما کا کیا دعا کریں گے آپ نماز میں خطبے دیں مولا ایمان پر شابت ادمی عطا فرما اسلام پر موت عطا فرما ایمانڈ پر موت عطا فرما اسلام پر بار بار ہن شریف کی حاضری نصیب فرما بار بار مدین مرورا کی حاضری نصیب فرما ہمارے اہل ویال کو دیندار بنا ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما جو ہماری عیدر پر دنیا سے چلے گا مولا ان کی مسرت فرما ہماری نماز روزوں کو قبول فرما ہماری پرائیوں کو قبول فرما یہ ساری دعائیں دل میں کر کر یہ اللہ تعالیٰ قبول فرما اور اعلیٰ حضرت سنت کے والد ماجد کا رسالہ احسن الع اور سیل المتا عباد سال اخبار پہلتا اس کے حق میں نقل کیا جمعے کا وقت ہے اور بال تکابیر کہتے ہیں کہ جمعے میں مفت جاب وقت ہے اصل سے لے کے مغری تک کا اصل سے لے کے مغری تک یہ قول یہ ہے کہ اس میں بھی امن تمہاروں کا بتا رہا ہے جو دعا کی جائے اللہ قبارہ قبل تارا اس دعا کو قبول کرتا ہم پہلے سنت کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور پرمات جمعے کے دن کثرت سے ہم پر برو پڑو یقین ہمیں دنیا دار لو اپنے تجارت پیشہ لو لیکن ہر جمے کھڑے ہو کر ہم سرکار پر اگر سے مختلف سہی مگر اس کی حکم بجاوی میں درود و سلام کا نظرانہ پھر پہلے سنت ہی پیش کرتے ہیں اس لیے میں نے اہل محبت کا ترجمہ پہلے سنت کیا ادھیکان سیدھا سیدھا یہ جمعے کی فضیلت میں یہ واقعات بیان کیے ربی اپنے دربار میں قبول فرما اور ہم وقت کی بہت پابندی کرتے ہیں پانچ پانچ منٹ میں نے آپ کے سیادت دیے ہیں تو آپ اس جمے اور رمضان کے خاتر مجھے معاف کروا دیجیے گا بما علیہ